بسم اللہ الرحمن الرحیم صرف پانچ منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اڑتالیسواں دن اٹھارہ سفر المظفر نمبر ایک اسلامی تاریخ حضرت الیاس علیہ السلام حضرت الیاس علیہ, علیہ السلام اردن کے ایک علاقے جلعاد میں پیدا ہوئے قرآن پاک میں آپ کا نام الیاس اور الیاسین دونوں طرح سے ذکر کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل شام کی اصلاح کے لیے نبی بنا کر بھیجا تھا آپ کی دعوت کا علاقہ شام کا مشہور شہر بال تھا جو دمشق سے تقریباً دو کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے اس شہر میں بال نام کا سونے کا ایک بہت بڑا بت تھا وہ لوگ اسے اپنا خدا سمجھتے تھے حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف بلایا اور ان کے بادشاہ کو دعوت دی ان لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول نہ کیا اور آپ کے قتل کے در پہ ہو گئے آپ وہاں سے چلے گئے اور جب بادشاہ مر گیا تو آپ واپس آئے اور نئے بادشاہ کو دعوت دی تو اس نے اور اس کی پوری قوم نے ایمان قبول کر لیا نمبر دو حدور صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ درخت کا سایا کرنا ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں ایک جگہ سوئے ہوئے تھے کہ ایک درخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کرنے کے لیے پاس آ گیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر کے واپس اپنی جگہ چلا گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نیند سے اٹھے تو آپ کے سامنے سارا واقعہ بیان کیا گیا تو آپ نے فرمایا اس درخت نے اللہ تعالی سے اجازت مانگی تھی کہ مجھ کو آ کر سلام کرے تو اس کو اجازت دے دی نمبر تین ایک فرض کے بارے میں قرض ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرض کی ادائیگی پر قدرت رکھنے کے باوجود ٹال مٹول کرنا ظلم ہے خلاصہ اگر کسی نے قرض لے رکھا ہے اور اس کے پاس قرض ادا کرنے کے لیے مال ہے تو پھر قرض ادا کرنا ضروری ہے ٹال مٹول کرنا جائز نہیں ہے نمبر چار ایک سنت کے بارے میں نماز میں سلام سے پہلے یہ دعا پڑھے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے ایسی دعا سکھا دیجئے جس کو میں اپنی نماز میں پڑھ لیا کروں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھ لیا کرو اللہ عں ظلم تو نفسی ظلم کا تیرا فرنوب اللہ فرلیم فرم کا غفور ترجمہ اے اللہ میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا ہے اور تیرے سوا کوئی گناہوں کو بخشنے والا نہیں تو اپنی خاص بخش سے مجھ کو بخش دے اور مجھ پر رحم فرما تو بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے نمبر پانچ ایک اہم عمل کی فضیلت ایک آنسو سے جہنم کے سمندر بجھ سکتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے جبکہ آپ کے پاس ایک شخص بیٹھا رو رہا تھا حضرت جبریل علیہ السلام نے پوچھا یہ کون ہے آپ نے فرمایا فلا شخص ہے تو حضرت جبریل نے فرمایا ہم انسان کے سب اعمال کا وزن کریں گے مگر رونے کا نہیں کر سکیں گے کیونکہ اللہ تعالی آنسوں کے ایک قطرے سے جہنم کے کئی سمندر بجھا دیں گے نمبر چھ ایک گناہ کے بارے میں اولاد کا قتل کرنا گناہ کبیرہ ہے قرآن میں اللہ تعالی فرماتا ہے غربت کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو ہم تم کو بھی رزق دیتے ہیں اور ان کو بھی فائدہ روزی کا ذمہ اللہ تعالی پر ہے لہذا روزی کی تنگی کے ڈر سے بچوں کو مار ڈالنا یا حمل گرانا یا پیدائش سے بچنے کی کوئی اور تدبیر اختیار کرنا جیسا کہ آج کے دور میں ہو رہا ہے بہت ہی بڑا گناہ اور حرام کام ہے نمبر سات دنیا کے بارے میں دنیاوی زندگی کی مثال قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دنیا کی زندگی کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ہم نے آسمان سے پانی برسایا ہو پھر اس کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے پیدا ہو کر خوب گنجان ہو گئے ہو پھر یہ کسی حادثے کا شکار ہو کر ریزہ ریزہ ہو جائیں کہ اس کو ہوا اڑائے پھرتی ہو خلاصہ جس طرح پانی برسنے کی وجہ سے زمین کے پیڑ پودے خوب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پھر کسی آفت کا شکار ہو کر سب ختم ہو جاتا ہے اسی طرح دنیاوی زندگی ہے کہ آج سب کچھ موجود ہے اور جب موت آئے گی تو کچھ بھی باقی نہیں رہے گا نمبر آٹھ آخرت کے بارے میں کافر کے لیے پچاس ہزار سال کی قیامت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کو پچاس ہزار سال تک قیامت میں کھڑا کیا جائے گا جس طرح سے اس نے دنیا میں کوئی عند اللہ قابل قبول نیک عمل نہیں کیا اور کافر جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور سمجھ رہا ہوگا کہ وہ چالیس سال کی مسافت سے مجھے گھیرنے والی ہے نمبر نو طب نبوی سے علاج جگر کی حفاظت کا طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی پانی پیے تو ٹھہر ٹھہر کر چسکی لے کر پیے اور غٹا غٹ نہ پیے کیونکہ اس سے جگر میں درد ہوتا ہے نمبر دس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے ماں باپ اور بتوں کی قسم نہ کھاؤ اور نہ ہی اللہ کے علاوہ کسی اور کی قسم کھاؤ اگر قسم کھانے کی ضرورت پڑ جائے تو صرف اللہ کی سچی قسم کھاؤ